یادا کی یاد آپ سورج خواب کی ہداقت کرنے کی توقع کافروائے خدا بندی ہے ذکر اس نصیحت والے قرآن کی قسم ادا فروغ بلکہ جن لوگوں نے فکر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں کم عادت نہ ان سے پہلے بھی بہت سی قوم کو ہلا کر چکے ہیں انہوں نے بہت فضا کی اور وہ وقت کا نا تھا وہی بوجا تعب ہوا کہ ان ہی میں سے ایک شخص آزاد سے جھوٹا جادوگر ہے یا اس نے بہت سے واحد بنا لیا ہے بے شک یہ بہت عجیب بات ہے سردار <تصفح> <تصفح> اس رسول کے پاس چل رہا چلو اب اپنے خدا کر لو بے شک اس بات کا بھی مانا ہے ہم نے یہ نہیں سنی ان اللہ یہ صرف ان کی بنائی ہوئی کی بات ہے ہم نے ان پر ہی نصیبت نازک کی گئی ہے بلکہ یہ فخار کی وہی جو متعدد شخص نے وہ کرا ہے بلکہ ابھی تک انہوں نے یہ آزاد چکا ہی نہیں ہے یا ان کے پاس آپ کے غالب کے خزانے ہیں کیا سمان و زمین یہ ہر چیز ان کی ملکیت میں ہے کہ ان کو چاہیے کہ رسمیاں آگان پر چڑھ جائیں یہ اسی جگہ کاغیروں کا ذکر خودہ حقیقت لشکر ہے ان سے پہلے حضرت منہ کی گوڑ اور ملکوں والے پھر عام کی قوم پرتی ہے سمود اور لود کی قوم نے اور رسود کلیم علیہ السلام کو چھٹایا تو ان پر یہ میرا الزاب ہو گیا میرا آزاد ثابت ہو گیا اللہ نے قسم کھا کر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کیا فرمایا یاد رکھیے اللہ نے اس نصیحت والے قرآن کی قسم کھائی ہے سوال یہ ہے کہ اللہ نے قسم کھا کر کیا فرمایا ہے تو جواب یہ ہے کہ جواب قسم میں جواب قسم جہاں مجبور نہیں ہے لیکن مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ کلام معجز ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ سوال اس نصیحت والے قرآن کی قسم نویت سلیم علیہ السلام یہ دعوی کرتے ہیں کہ یہ قرآن و کیا ہے اور ان کا یہ دعویٰ کا حق ہے تو عدیم رسالت اور حوالے بنانا تحریر تک پیغام پہنچانے میں فارٹ ہیں اور کفار جو آپ کے رسول ہونے کا انکار کر رہے ہیں میرے اور اللہ کی تحریر کا آپ کی رسالت کا اور قرآن لذیذ کے علاقی ہونے کا انکار اور قبول کر رہے ہیں تو ان کو یہ انکار محض تقبر اور انعام کی وجہ سے ہے ان کا گمان یہ تھا کہ اگر اللہ کا آئرہ بھی کو اپنا رسوئی بناتا تو اس شخص کو بناتا جو بہت امیر قبیر ہوتا جس کے بعد و دولت کی پڑوانی ہوتی اس کے بہت نوکر چاکر ہوتے اور اس کا بہت بڑا پیسہ ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ آئرہ ایم ایل بی وسلم کے پاس یہ ظاہری جام وسنت اور بہت ارمیا نہیں تھا جبکہ وہ سرمایہ دار اور سردار سرمایہ تھا اور سردار تھے اس لیے وہ اپنے وہ فاطل میں آپ کو کم کردی مہا اللہ سمجھتے تھے اور آپ کا ایمان لانا اور آپ کو جونے اور آپ کا کرنا پڑنا اور آپ کی وکاعت کرنا اپنی بڑھائی اور اپنی عمارت و ریاست کے خلاف سمجھتے تھے اس لیے اللہ کا آنا یا سرمایہ کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں بہت آڑے آ گئے اللہ کبیرہ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک کا بطالا اپنی باتیں ہمیں ریاں عطا فرمائے اپنا قرب خاص عطا فرمائے اپنی لو اور اپنی یاد جو ہے وہ نصیب فرمائے سورہ کی آیس نمبر ستائیس سے چالیس تک سماج فرمائی سولہ جو ہے وہ, وہ, وہ سماج فرمائیے خدا بندی ہے اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ گا نہ بنائے کافروں کا گمار ہے تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے ہم انہی میں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا ہم ہر اور شہیر کے اور شریروں بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں یہ کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری بلکہ والی تاریخ کی خوبوں کو خوب اس آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں اور ہم نے راہول کو سلیمانے اچھا والا جبکہ, جبکہ اس پر پیش کیے گئے تیسرے پہل کو روکیے تو تین پاؤں کھڑے ہوئے کا کنارا زمین پر لگائے ہوئے اور چلائیے تو ہوا ہو جائے رب کا تو سلیمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی گلاس کے لیے پھر چلانے کا حکم دیا جہاں سے, سے پردے میں چھک گیا تو یہ چند آیات مقدسہ ہے جو کہ آپ کو آپ کے سامنے ہم نے تلاوت ہیں یہ حضرت الحمد للہ کئی سوچ دکھا رہا ہے جس کا خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں حسر نشر تو ثبوت دیے گئے ہیں یہاں پر اور حشر نشر کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا ذکر فرمایا ہے اور دیکھیے بیانیا گیا کہ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے وہ لفظ اب تک بے مقصد نہیں پیدا فرمایا اس نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا اس میں بے شمار حکمت ہے سبحانہ کفا پینا بننا ہمارے لفظ نے ان چیزوں کو بے فائدہ نہیں بنایا तो سبان ہے عذاب سے بچا دے تو یہاں پر یہ بات پھر سجہ پور اور سدرپور کا مانا قرآن کے حکام پر عمل کرنے کی ترغیب اگر سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر پاک اگر سے سلیمان علیہ السلام گڑوں کی تعداد میں مختلف مختلف اہم یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اللہ کو اکبر قبیلہ پھر اگر علیہ السلام کی کے ساتھ مشغولیت کی صحیح تو بھی بھی ہے جو کہ مطلب یہاں بیان ہو چکی پر عضرت سلیمان اسلام کا حمایش میں مبتلا ہونا کرم فرمائے آمین کا مطالعہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ خواب اور ہمارے خاص بندی ایجوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو اجازت کی کہ بے مجھے شیتا میں سب اذیت اور درد پہنچایا ہے یہاں پر علیہ السلام کا ذکر ہے ان کی بیماری کا بھی ذکر ہے اور اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے اور خود پینے کا لونگ شراب ہم نے انہیں حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مارو یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا بابا اب نہ ابھی محمد وزیثر علی الباب گھر والے اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ ہماری طرف رحمت روکر والوں کے بھی نصیحت کے لیے حضرت یوبر اسلام کا واقعہ اور آزمائشوں نے ان کو مبتلا کیا جانا بیماری کا حاضر خدمت ہونا سخت قرین تکلیفیں اٹھانا اور آج اور گھر والوں کہیں گی ولا سے بھی آزمائش میں مبتلا ہونا ان تمام آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوب علیہ السلام کو جو ہے وہ مبتلا کیا اور اللہ کے فضل و کم سے اللہ کی اطاع سے ہر آزمائش میں یہ برے ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی سب کچھ دوبارہ عطاف بھی فرما دیا سورہ زمر شریف کا آغاز ہوتا ہے اور یہ کی آخری سورت ہے جس کا ایک حصہ یہاں پر ہے بتیہ حصہ چوبیس میں کے بارے میں ہے اور جمہور کی مدد سورہ ظمر مکھی ہے حضرت ابن عداص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کل یا عبادت کا سنگا کو عمر وقت مل گا مکمل یقین آئے تھے مزید میں نازر ہوئی ہیں ایک اور یہ ہے کہ یہ فراد آیا مزید میں نازر ہوئی ہیں اور ترجیح نظور کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر انسٹھ ہے اور تہذیب مصروف کے اعتبار سے سورت کا نمبر انتالیس ہے سر فواد میں مناسبت نہیں ہے اللہ نے سورت فواد قرآن کے اس وقت پر سبند اگا یہ تو عام طور پر تمام جہان والوں کے لیے حیثیت اور سورہ ضلعوں میں ہے تنظیم الکتابی بن اقبال احزیب الحقیم اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب اور بےحد حکمت والا ہے اللہ نبر کا چلم فرمائے آمین سورہ ظول شریف کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اورنظیرنا تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری کو بندے ہو کر الا <سؤال> للہ السین الا للہ السین الخالق ہاں خالق اللہی کی بندری ہے والذین اتخاذو من دونہی اولیاء ما نعبدوهم ان لن يقررون الیلاللہ الظلفہ بلاللہ کہتے ہو ہم تو انہیں سے اتنی بات سے پوچھتے ہیں کہ یہ انہیں اللہ کے پاس تصدیق کر دیں اللہ ان پر فیصلہ کر دے گا اس بات کا کہ کسی انتخاب کر رہے ہیں بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو بھی ہوگا شکرا ہو اللہ اپنے لیے بچہ بناتا تھا ممدور میں آپ ہی ہے وہی وہ ہے ایک اللہ سب پر اس نے بارمان اور زمین حق بنا رات کو دن پر لپیٹتا ہے دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہر ایک پہلے آپ کے لیے چلتا ہے سنتا ہے وہی وہ صاحب کی عزت بخشنے والا اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اس کا جڑا پیدا کیا تمہارے لیے چوپائیوں میں سے آٹھ بڑے شاندار شاندار اس میں تمہیں ایک جان سے پیدا کیا بنایا पैदा اسی سے اس کا جھوڑا پیدا کیا تمہارے لیے چوپاوں میں سے آٹھ جھوڑے تارے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک طرح تیوار اور طرح تین اندھیریوں میں یہ ہے اللہ تمہارا رب کسی کی بادشاہی اور کسی کی بندگی نہیں صرف کہاں پھیرے جاتے ہو تو دیکھیے ان آیات میں اللہ تبارک کا وکالہ دلہ جلا نے جو ہے وہ اس کتاب کا نازل فرمانا یعنی قرآن کے فکر کے ساتھ اس صورت کا آغاز جو ہے وہ فرمایا ہے اور پھر اس کے علاوہ اسی میں ہم اخلاق کے بارے میں بھی بہتریتیں روایتیں واقعات پیش کر سکتے ہیں اور پھر اللہ کیولاد نہ ہونے پر ڈرائے ہوئی ہے یہ یاد یہ دیکھیں اللہ کہا نے اس پر ضروری قائم کی ہے کہ خود اس کا اس کی اولاد کا ہونا محال ہے پہلے یہ فرمایا کہ اگر وہ اولاد بنانا چاہتا تو جس کو چاہتا سن لیتا تو اسی کو پھر تم یہ تفصیل کیوں کرتے ہو کہ وہ غیر ان کا بیٹا ہے ابھی کا ان کا بیٹا ہے یا اس کی اس کی بیٹیاں ہیں اور اس میں دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد بناتا تو سب سے افضل اور اکم النو کی اولاد بناتا اور بیٹیوں کی بن سب بیٹے افضل اور اکم النوع کے ہیں تو اگر اس نے اولاد بنانی ہوتی تو بیٹیوں کو اولاد سے بناتا تو بیٹیوں کو اس کی طرف نسبت کرتے کہ اللہ نے واضح نے اس کو فرما کر اس غریب نے بے حد کی طرف اشارہ فرمایا اس کی اولاد کا ہونا محال ہے اس درین کی ایک یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد فرض کی جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اسے بہت منسلک ایک جز منتقل ہوا پھر اس جز سے اس کی مساوی صورت بن گئی ہے اس سے لازم آئے گا کہ اذا کے اجلاحوں اور جس کے اجزا وہ اپنے اجزاء کی طرف محتاج ہوتا ہے جس کے اجزا ہو تو واحد حقیقی نہیں ہوتا اور جو محتاج ہو وہ بہار نہیں ہوتا تو اللہ کا واحد اور بہار انہیں اس کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی اولاد باہر ہو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ پھر اللہ کا اعلیٰ کا اپنے بندوں پر سطح فرمانا انسان کو پیدا کرنا انما وقسام کی نعمتوں سے نوازنا اس کا تقاضہ کرنا یہ سب کچھ اس صورح پاک میں صرح زمر میں موجود اللہ کا تمام جہانوں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہونا جہاں پر اس کا ذکر موتضلہ کے اعتراض اور ان کا جواب بھی اس ضمن میں دیا جا سکتا ہے کہ جزا کا بردار آمان پر بھی ہے اور اس بھاگ پر بھی اللہ فرماتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا کو کوئی نہیں اٹھائے, اٹھائے گا پھر تمہارے ڈب کی طرف تم سب کا روکنا ہے پھر وہ تم کو ان گاؤں پر خبر دے گا جو کر دیتے فرمایا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا حالانکہ ریزنی ہے کیا مطلب جتنے فصل ہوتے رہیں گے ان سب کی گناہوں کا بوجھ خواب کی گرزل پر ہوگا جو دہلا فادل تھا اگر جیسے عبداللہ بن مقد کبھی اما ہوتا اعلی ان ہو بیان کرتے ہیں کہ نبی واب علیہ اسلام نے فرمایا جو شخص کی قدر کیا جائے گا اس کے گناہوں میں سے ایک حصہ پہلے اتنے عادم پر ہوگا کہ یہ قابل کا واقعہ ہے یہ بھی الحمدللہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح اس نے حضرت صحیح گنا رضی اللہ اللہوں عنہ اعلیٰ جو ہے وہ شہید کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے مختصر تقریباً پچاس پچپن منٹ میں تئیسویں سفارے سے متعلق بھی الحمد للہ ابھی جو خلاصہ بیان ہو گیا ہے اللہ قبول فرمائے ان آمین. شاء آمین آمین اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو مغرب چوبیسواں سپارہ اور تناوی کے بعد پچیسواں سپارہ اس کے متعلق خلاصہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ شاء ابھی کوئی بھائی تشریف سے آئیں ناگ شریف پلے کر دیں کوئی بھائی آ جائیں کوئی سسٹر آ جائیں ناگ شریف پلے فرما دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ